بہترین دوا حضرت ابو حریر رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی تمام دواؤں میں سے کوئی دوا بہتر ہے تو وہ حجامہ لگوانا ہے